الحمد لله نذهب ونستعلمه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا لأهده الله فلا مذل له ومن يظلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما ضع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولقى منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا ايها الذين اعود اتقوا الله وقولوا قولا من سبيدا احلكم اعمالكم ويغفر لكم جنوغكم ان يتعي الله ورسوله فقد فاز صوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا كل شيء خلقناه بقدر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دیر کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی پیچیدہ بھی ہے ایک دفعہ صاحب کرام عید کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے گصے کے سرخ ہو گیا گویا کہ آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا کسی بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یا اسی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اس पता चलता है چلتا ہے کہ اس مسئلے پر بحث نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں علمائے کرام نے اس پر باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے کسی خاص پہلو کے اوپر کرنے سے منع کیا گیا ہے مسئلے کے بہت سارے معالم اور حدود ہیں ایک حد تک اس مسئلے پر تو بحث کی جا سکتی ہے آگے جہاں لیمہ اور کیفا کا معاملہ شروع ہو جائے وہیں اس بحث کو ختم کر دینا چاہیے کیما مانے کیوں کیفا مانے کیسے ایسا کیوں پیشے. باتیں اس کے تعلق سے اس کے پہلی نشست کے اندر حضرات کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ ایمان دل کے جو چار ارکان ہیں ان چار ارکان کی وضاحت کر دوں تاکہ بحث بڑی حد تک مکمل ہو جائے ایمان بال قدر کے چار ارکان ہیں پہلا رکن ہے بعلم اللہ المان بہ شامل المحیط کا محیط اور کامل العلم اس پر ایمان دوسرا المان کتاب اللہ صح المحفوظ یعنی اللہ تعالی نے جو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے تو کچھ ہوا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس پر ایمان تیسرے الایمان و اللہ نافذ و قدرتی شاہ لَمْ یشا اللہ تبارک و تعالی کی نافذ مشیت کے اوپر اور اس کی پوری قدرت کے اوپر ایمان کہ جو اس نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا چوٹھا رکن ہے المان الدین خالق کل شریف ولا شریک خلق ہی اس بات پر ایمان کی اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس خلق کے اندر اس تخلیق کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں یہ چار اقدام بحث بہت, بہت, بہت, بہت دلچسپ پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالی کا حامل اور محیط علم اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس پر ایمان کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی کو علم ہے بندے کی عمر کیا ہوگی بندے کو رسک کتنا ملے گا بندہ اچھے عمل کرے گا بندہ برے عمل کرے گا بندہ سعید ہوگا بندہ شفیع ہوگا بندہ جنت میں جائے گا بندہ جہنم میں جائے گا تبارک و تعالہ کو ان تمام چیزوں کا مکمل علم ہے تو پہلی بات ہو گئی جو کچھ ہوا قیامت تک جو کچھ ہوگا ساری باتوں کا صحیح علم ہے دوسرا ٹکڑا میں نے دوسرا روپیہ کہ اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھوا دیا ہے لکھ دیا ہے جو ہوا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے یہاں تک کہ حضرت ابن عمر ابنام عاص رضی اللہ تعالیٰ سے مرغی ایک روایت امام مسلم کتاب القدر کے اندر لائیں روایت کس طرح قبل ان يخلق والأرض الف سنة قال علی المار حضرت وباد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقوں کی تقدیر کو زمین اور آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھوا دیا تھا اس کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا اور اس وقت اس کا اش پانی پر تھا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی نے اش کو پیدا فرمایا اس کے اوپر مستوی ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی تخلیق فرمائی اور عرش کو پانی کے اوپر رکھا میں نے ایک نقطہ پڑھا تھا اس کے تعلق سے شاید پسند آئے پانی ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت کیوں رکھی ہے کہ آدمی ناپاک ہو جائے نہ تو پاک ہو جاتا ہے اور اس کو پی لے اس کی پیاس بجھ جائے ناپاپ ہو تو پاپ ہو جائے پیاسا ہو تو پیاس بجھ جائے سوکھے شجر کو اگر دے دیا جائے تو سوکھا شجر زندہ ہو جائے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرما دیا وہ جالنا من اللہ عکل شہین <حَائِن> ہم نے پانی سے ہر شہر کو زندگی دی ہے نقطہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا عرش چونکہ اس پانی سے ٹچ ہوا ہے پانی کے اندر اللہ تبار کو تعلق نے بتاف رکھ دی ٹچ وقت عرصہ اس کا عرش پانی کے اوپر تھا اس کا عرش جو ہے پانی سے ٹچ تھا پانی کے اوپر تھا اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ نے پانی کو یہ مرتبہ اور یہ چیز اور یہ قدر و قیمت تھا فرمائی پہلی بات تو معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا اور مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی تقریبا پچاس ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھ دی تھی حضرت عباد اب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ایک اور روایت ملا لیں تو بات اور واضح ہو جائے روایت اس طرح بان ابادی رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت وباد شامل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا قلم پیدا کیا لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپ کو پہلے پیدا کیا وہ روایت موزوں ہے یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرماش قلم نے کہا ماں تم میں کیا اللہ نے فرمایا القدر. تقدیر لکھ دے وہ تبر تقدیر لکھتے اس چیز کی تقدیر ما کا جو ہوا وما ہوا. لیل عبد. اور قیامت تک جو کچھ ہوا ہے اب تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے اللہ تعالی نے قلم سے یہ ساری چیزیں لکھوا دی کا مطلب یہ ہوا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے قلم سے مخلوقات کے مقادیر اور ان کی تقدیریں لکھوا دی تو تقدیر ایک بار تو یہاں لکھی گئی زمین اور آسمان کی پیدائی سے پچاس ہزار سال پہلے ایک دفعہ اس لکھی گئی دوسری تقدیر اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت لکھواتا ہے جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور تیس دن لطفہ چالیس دن القا چالیس دن مزغ یہ وقفات जब वो पार करता है तो अल्लाह इस फरिश्ते को भेजता है और कहता है कि चार चीजें लिख ले इसका रिश्त लिख दे इसकी मौत लिख दे और ये शकी होगा कि सईद होगा बदवक्त होगा कि नेक वक्त होगा ये चार चीजें लिख दे वह एक तकदीर जमीन और आसमान की तकलीफ से पचास साल पहले लिखी गई एक اور دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں جب وہ جنین کی حالت میں ہوتا ہے تیسری تقدیر جب لکھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب کتاب المبین انا فی حکیل مبارکن ان انا کنہ منجریل سیاہ یفرق کل امر حکیم امر اندینا حامیم کتاب المبین کی قسم ہم نے قرآن حکیم کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے اس سے مراد لکم فی لئی مبارکی ان کا خلا منظری ہے اس رات کو کیا ہوتا ہے سی ہاسپرپ کلو امر حکیم ہر حکمت والے معاملے کی تقسیم کر دی جاتی ہے اور ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے کریمہ کی تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کو لکھوا دیتا ہے کہ ان سال کتنے آدمی مریں گے کون کون لوگ مریں گے لکھوا دیے گا سال کتنے آدمیوں کو کتنا رسک ملے گا وہ پورا ایک سال کا معاملہ لکھ دیا جاتا ہے دی تقدیری تین زمینوں اور آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ایک تقدیر لکھی گئی پھر مار کے پیٹ میں جنین کی حالت میں اس کی تقدیر لکھی گئی تیسری تقدیر ہر سال لہرت القدر میں لکھی جاتی ہے اس کو تقدیر ہاؤلی کہتے ہیں تقدیر ہاؤلی ہر سال لکھی جاتی ہے اور ایک ہوتا ہے تقدیر یومی روز تقدیر لکھی جاتی ہے تعالیٰ نے اشاعت فرمایا کلو من آ فان ہاں پان ویب کا وجہ جلا لی ویلی اللہ وہ کام میں رہتا ہے شان میں رہتا ہے پوچھا گیا رسول رسول آپ بتائیے یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ ہر دن کام میں ہوتا ہے شان میں ہوتا ہے تو وہ ماتا یہ شان کیا ہے دراصل مزاف میں تو بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالہ تبدیل لکھتا ہے ہر روز کسی کو شفا دیتا ہے کسی کو بیمار کرتا ہے کوئی بیمار ہے تو اسے شفا دے دیتا ہے کوئی صحت مند ہے تو اس کو بیمار کر دیتا ہے کسی عزت والے کو ذریع کر دیتا ہے کسی ذریع کو ادب بنا دیتا ہے کسی کے بارے میں موت کا فیصلہ کرتا ہے کسی کے بارے میں حیات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو تقدیر یوم بولتے ہیں ہر روح اللہ تبارک کو پانا ایک کام میں ہوتا ہے یہ چار قسم کی تقدیریں بنیادی ہیں جو قرآن حقیقت ایک حدیث پاک لیں اور اس کے بعد ایک شبحے کا اضارہ روایت حضرت سلمان پارتیس ہے اور امام القرم جس حدیث پاک کو کتاب القدر میں ہے روایت اس طرح سلمانکی ر قدر حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی قضاء کو ٹال نہیں سکتی اور عمر کو کوئی چیز نہیں پڑھا سکتی چلاؤ نیکی کے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دعا سے قضا بدل جاتی ہے دعا سے قضا بدل جاتی ہے اور نیکی سے عمر کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالا عمر کو بڑھا دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے حدیث پاک کی شرح کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تقدیریں متعین فرمائی ہیں اجل اجلان تقدیر دو طریقے کی ہے ایک اجل مطلق ہے ایک اجل مقید ہے اس کو یہ کہہ سکتے ایک تقدیر مطلق ہے اور ایک تقدیر مقید ہے تقدیر مطلق تو نہیں بدلتی تقدیر مطلق نہیں بدلتی تقدیر مقید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مالک رکھا ہے کہ بندہ اگر یہاں دعا کرتا ہے مجھ سے مانگتا ہے تو یہ چیز میں دوں گا اور اگر نہیں مانگتا تو نہیں دوں گا لکھا ہوا بات سب میں لکھتا ہوا ہے کہ اگر دعا کرتا ہے تو یہ چیزیں ملے گی اگر دعا نہیں کرتا تو उसी نہیں ملے گی وہ لکھ رکھا ہے اس میں اب بندہ اگر دعا کرتا ہے تو وہ چیزیں مل جائے گی اور اگر دعا نہیں کرتا وہ چیز نہیں ملے گی یہ مطلب ہے دعا کا کہ دعا سے فیصلہ بدل جاتا ہے اور عمر میں اضافے کا مطلب کیا ہے مثلاً مطلب اللہ تبارک کو تعالیٰ نے کسی آدمی کے عمر سال متعین فرمائیے ساٹھ سال لکھنی عمر میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ ان ساٹھ سالوں کے اندر اس سے اتنا کام لے لے گا کہ کوئی آدمی دو سو سال کے اندر کام نہیں کر سکتا بڑے محدثین گزرے حضرت اللہ نب نے تعمیہ اللہ نے حضرت کالانی بڑے بڑے محدسین اور بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں کہ ان کی عمریں بہت کم رہی لیکن انہوں نے کارنامے اس طریقے سے انجام دیے جو سدیوں کو منید ہیں کوئی آدمی اگر وہ کام کرنے لگے تو اس کو سزیا لگ جائیں تو یہ عمر میں زیادتی کا ایک مطلب ہے کہ عمر اس طریقے سے مانوی طور پر بڑھتی ہے کہ آدمی اللہ تھوڑے ہی عمر کے اندر اتنے کام لے لیتا ہے کہ وہ کام کافی عمر والا بھی نہیں کر سکتا تو عمر میں زیادتی کا ایک مطلب یہ اور ایک حقیقت میں بھی عمر بڑھ جاتی ہے جیسے کہ ایک حدیث ہے نہیں کہ حضرت داؤد کی عمر چالیس سال کی تھی تو حضرت آدم کی عمر اللہ تبارک ہی کو دے دی سو سال کی ہو گئی اس طریقے سے بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالہ عمروں میں حقیقت میں زیادتی پیدا کر دیتا ہے مثلاً وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی عمر ساٹھ سال یہاں ہے اگر وہ سیلا رہی نہیں کرتا ہے یہ نیکی کرتا ہے یہ نیکی کا کام کرتا ہے یہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی عمر ساٹھ سال سے ستر سال تک بڑھا دی جائے گی کچھ عمر بڑھا دی جائے گی تو حقیقت میں بھی پڑنا مراد ہو سکتا ہے اور مانوی طور پر بھی پرنام مراد ہو سکتا ہے تو دو باتیں معلوم ہوئی آدمی کو دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے دعا ایسی چیز ہے جو قضا کو بدل دیتی ہے اور آدمی کو نیکی سے غافل نہیں ہونا چاہیے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو کہ اللہ سبارک و تعالیٰ نیکی کے ذریعے آدمی کو عمر بھی زیادتی کر دیتا ہے تعالیٰ نے سورے واد کے اندر آخری روپ کے اندر ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے یم اللہ یشاس بند علم کتاب ومول کتاب اللہ جو چاہتا ہے نکاح دیتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے یم اللہ ما یشا وسف اللہ جس چیز کو چاہتا ہے نکاح دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس امول کتاب ہے جو مبتصرین نے آیت کی روشنی میں اور دیگر احادیت کی روشنی میں ایک نقطہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو کتابیں ہیں ایک ہے علم الک کتاب ایک ہے امول کتاب جو کچھ امول کتاب میں ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے اندر مح و اس کرتا رہتا ہے علم الکتاب کے اندر جو ہے ان چیزوں کے اندر تغیر تبدیل نہیں ہوتا امول کتاب کے اندر اللہ تبارک تغیر تبدیل کرتا ہے چیز کو مٹا دیتا ہے کسی چیز کو باقی رکھتا ہے جیسا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کرے گا تو میں یہ چیز کر دوں گا اگر نہیں کرے گا تو لکھ دوں گا اگر سلا وی کرے گا یا اس طریقے سے میں کیا کرے گا تو میں اس کی عمر میں زیادتی پیدا کر دوں گا اور اگر نہیں کرے گا تو اس کی عمر میں زیادتی نہیں ہوگی قرآن سے بھی ثابت ہوا اور احادیث سے بھی ثابت ہوا تو یہ ہے اس بات کا خلاصہ اور اس کی تشریح کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے جو چیز ہوئی اور جو قیامت تک ہونے والی پھر چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تینوں چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو آدمی تقدیر کے اندر کرنے لگتا ہے میں چاہتا ہوں تین وقلوں کو بالکل واضح کر دوں اس سے پہلے کہ میں اس تیسرے رکن کی طرف آؤں ایک نقطہ اور بتا دوں کہ اللہ تعالی نے یہ بات بھی اپنے علم کے اندر رکھی ہے کہ جو چیز ہوئی اس کا بھی مجھے جو ہونے والی ہے اس کا بھی ایک بات اور یہ بات تو سمجھنا جو چیز ہوئی اس کا بھی جو چیز ہونے والی اس کا بھی اور ایک ہے کہ جو چیز ہوئی نہیں اگر ہو جاتی تو کیسی ہوتی اس کا بل یا لو जानता है ایک جانتا ہے کہ ہوا وہ یا जानता है پہ یقون یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ بھی جانتا ہے وہ یا یا نماف یہ بھی جانتا ہے جو ہوا وہ یا نما یقون جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے وہ یا نمو مالم لو کان کہیں یہ بھی جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اگر ہو جاتی تو کیسی ہوتی اللہ دلیل دلیل یہ ہے ولو وردو لہدو لمان اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھیج ہم نیک مال کر کے آئیں گے نائیں اگر ان کو دوبارہ ان دنیا میں بھیج دیا, دیا, دیا جائے تو وہی حرکتیں کریں گے جو یہ حرکت کر کے آئے ہیں کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا تھا اگر دوبارہ ان کو لوٹا دیا جائے تو وہی حرکتیں کر کے آئیں گے اگر ان کو لوٹا دیا جائے ابھی تو یہ کہہ رہے تھے اللہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے تو ہم اچھے امال کر کے آئیں گے اگر ان کو لوٹا بھی کیا جائے تو میں جانتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیسا ہوگا یہ الباج ویال نما سے اب آدمی یہ اعتراض کرے کہ بچہ مر گیا اب وہ کدھر جائے گا تو یہی نہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے جی مان ہوا میں اگر انہیں لٹا دیا جاتا تو وہی کر کے آتے کن چیزوں سے ان کو روکا گیا سما کیا جاتا آپ دیکھیں اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے بات بڑے غور سے سنیں اللہ تعالی کسی چیز کو چاہتا ہے اس کی مشیت اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے تو وہ شے ہو جاتی ہے بہت غور سے سنیے پھر سے بولتا اللہ تعالی اگر کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے سمجھنا لیکن ضروری نہیں کہ جس چیز کو وہ چاہے مشیت الگ ہے رضا الگ ہے اللہ پرواتا ہے اللہ اپنے بندوں کے سے راضی نہیں ہے حالانکہ اس کی مشیت سے کفر کرتا ہے آدمی لیکن اس کی مشیت سے کفر کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک کو تالا اس سے راضی نہیں ہے یہ چیز لے کے انہ لاضا لے بادر فر جو کرتا ہے آدمی اللہ کی مشیت سے کرتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا اللہ کی مشیت سے کرتا ہے لیکن اس خوف سے راضی نہیں ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنی ہر مشیت سے راضی نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے ضروری نہیں کہ اس سے راضی بھی ہو جیسے ایک یہی ہے کہ ان اللہ رضا الباد اللہ کی مشیت سے آدمی کفر کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اللہ اور اللہ کو پھر سے راضی نہیں دیکھیے مشیت موجود ہے لیکن رضا نہیں ہے مشیت موجود ہے لیکن رضا نہیں ہے اس کی آدمی اس کی مشیت سے کوئی بکرتا ہے مگر کفر سے راضی نہیں ہو مشیت پائیں گے مگر رضا نہیں ہے رضامندی نہیں اس کی ایک جگہ اللہ اور فرماتا ہے بولے اوشا جمیا اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے سب ایمان والے ہو جاتے اگر تیرا وقت چاہتا تو دنیا کے تمام لوگ ایمان والے ہو جاتے نہیں چاہا دنیا کے تمام لوگ ایمان والے نہیں جو نہیں چاہا اس نے نہیں پا ایک تو بات یہ معلوم جو چاہتا وہ ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا دوسری بات اور جس چیز کو چاہتا وہ ہو تو جاتی لیکن اس سے وہ راضی ہو یہ ضروری نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک کارن ایک جگہ اور فرمایا پڑھنا سمن شاہ افلی ومنشا افلیق جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اگر ایمان لاتا ہے تو میری وسیعت سے لاتا ہے میں اس سے راضی ہوں اور جو چاہتا ہے کہ قبر کرے تو میری وسیعت سے کبر کرتا ہے لیکن کبر سے میں راضی نہیں ہوں خیال رہے تو ایک ہے مشیت پائی جائے گی ضروری نہیں کہ اس کی مندی بھی لیکن مشیت سے وہ چیز ہو جاتی ہے جس جی چیز پہ چاہتا ہے اللہ وہ ہو جاتی ہے لیکن جو چیز ہو گئی ضروری نہیں کہ اللہ سے راضی ہو یہ بات ایک نقطہ اور کہ ایک ہے اللہ کی مشیت نافذہ اور ایک ہے اس کی قدرت کاما ایک ہے مشیت ایک ہے قدرت ابھی میں نے فرق بتایا کہ ایک ہے مشیت ایک نزا برابر اور ایک ہے مشیت نافذہ اور ایک ہے قدرت کاما اگر کوئی چیز اللہ نے چاہا لی ہو گئی تو اس کی قدرت ہے کہ وہ نہیں بھی کر سکتا تھا نہیں سمجھے جیسے اللہ تمہارا تار نے فرمایا ولؤ شاہ اور ابو کا من من پل اکڑیا یا دوسری آنکھ لیڑ ولؤ شاہ اوری اللہ اگر چاہتا تو وہ لوگ آپس میں چٹان اللہ نے اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے اللہ نے چاہا تو آپس میں لڑ گئے لیکن اللہ کے پاس یہ قدرت تھی کہ اگر وہ چاہتا تو نہ لڑ تو قدرت الگ ہے مشیت الگ ہے جی اللہ کی مشیت الگ ہے قدرت الگ ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جب سارے لوگ چلے جائیں اور جہنم میں سارے لوگ چلے جائیں تو جنت ہمیشہ رہے جہنم ہمیشہ رہے تھن کہ جہنم میں جہنمی لوگ چلے گئے جنت میں جنتی لوگ چلے گئے تو جہان کبھی ختم نہ ہو جنت کبھی ختم نہ ہو یہ اللہ کی مشیت ہے اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ارے جیسے اللہ ابدی ہے اور ازبی ہے اب جہنم ہمیشہ رہے گی اور جنت ہمیشہ رہے گی تو یہ بھی تو ابدی ہو گئے کم سے کم اللہ کے ساتھ اس میں تو شریف ہو گئے ہو بول سکتے ہیں کہ یہ اعتراض دے یہ عقائد کی کتابوں میں اس طریقے کے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ رہے گا برابر اچھا اب جنت بھی اگر ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی اور جانت بھی ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی تو کم سے کم ایک بات میں تو اللہ کے شریک ہو گئے جنت اور جانب ابدیت میں برابر اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے یہ میری مشیت ہے کہ رہے قدرت یہ ہے کہ جب میں چاہوں جنگ کو بھی پناہ کر سکتا ہوں جنت کو بھی پناہ کر سکتا ہوں متعد نصیحت الگ ہے قدرت الگ ہے یہ میری نصیحت ہے کہ اگر آدمی کسی عورت سے شادی کرے تو بچہ کیا پیدا ہو میری نصیحت ہے یہ اور اگر میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پر ساتھ دوں لیکن ایسا اکثر ہوتا نہیں عام طور پر میرا قانون یہ ہے مرد ہو رہا اور دونوں شادی کریں اس کے بعد بچہ پیدا ہو لیکن میں با اس بات پر بھی قادل ہوں کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دوں صرف عورت سے تو مریم سے پیدا کیا اور اگر معاملہ دونوں میں ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں جیسے آدم کو پیدا کر دیا جن پر قابل ہوں تو میری مشیت الگ چیز ہے میری قدرت الگ چیز ہے میری مشیت یہ ہے کہ جنگت ہمیشہ رہے گی میری مصیحت یہ ہے کہ جہنر ہمیشہ رہے گی جہان میں جانے والے ہمیشہ مبتلا آزاد رہیں گے اور جنگت میں جانے والے ہمیشہ مبتلا نیم رہیں گے ہمیشہ نعمتوں میں کھیلیں گے یہ میری مصیحت ہے لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری طرح ابدیت آ گئی ان کے اندر ہی میں چاہ ہوں میری قدرت میں کچھ دونوں کو خلا کر ڈالوں یہ میری قدرت ہے میری قدرت کا بیان نہیں ہوا میری مصیحت کا بیان ہے تو مشیت اور رضا الگ الگ چیزیں ہیں اور مشیت نا ریزا اور قدرتی کام الگ الگ چیزیں ہیں دونوں اللہ بولتا ہے اگر اتنے مسائل سمجھ میں آ گئے آگے بڑھتے آئیں بہت دقت باتیں ہے شاید اللہ محمد کر اللہ اگر چاہے تو یہ آپس میں نہ جھگڑے اگر چاہتا تو جھگڑتے ہیں اللہ فعل اللہ جو چاہتا کرتا ہے لیکن اس کے ہر فیل کے اندر حکمت ہوتی ہے ہر فیل کے اندر حکمت ہوتی ہے بندے کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی اس پر میں دو واقعات بتاؤں گا اور تو استدلال بہت پیارے کروں گا ایک آدمی انڈین ایئر فورس سے پالم سے جدہ آنا چاہ رہا ہے یا اس کے بہت سارے کام رکے رہے ہیں اب وہ بریف کیس میں پاسپورٹ ہے ویزا ہے بہت سارے اس کے کمپنیوں کے کاغذات ہیں خرید و فروخت کے بہت سارے آپ وغیرہ ہیں وہ لے کر کے ہائی اڈے کے گیٹ کے اوپر آ کر کے داخل ہونا چاہتا ہے اس کا پلین بالکل ریڈی ہے فلائی کرنے کے لیے اور جیسے ہی وہ دروازے میں سے اندر داخل ہونا چاہتا ہے एक चोर उसके हाथ पे हाथ मारता है और ब्रीप के छीन करके ये जा वो जा भाग जाता है ये चिल्लाता है अरे मेरा डीसीएफ लेकर के जा रहा है उसमें मेरा पासपोर्ट भाई उसमें मेरा भीजा है उसमें मेरे कागजात में है मैं तो तबाह जाऊंगा मेरे इतने सारे नुकसान हो जाएंगे पता उसको कुछ दौड़ते हैं लेकिन वो हाथ नहीं आता भाग जाता مالوس ہو کر کے اب گھر کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہ ہائی جہاز جو جدہ کی طرف آنے والا تھا وہ فضا میں بلند ہوا اور کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے فضا میں آتے ہی گیش ہو گیا اور اس میں کتنے بھی مسافر تھے سارے کے سارے ان کے چیخرے گئے یہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھے ہی تو لوگوں نے بتایا کہ جس جہاز سے تو جانے والا تھا وہ جہاز کریم ہو گیا تھا نا کے اندر ہر ایک اللہ تبارک بتانا کہہ رہے اتنا بڑا کرم ہے اور وہ چور جس کو وہ گالیاں دے رہا تھا ارے میرے بھائی چور اگر تجارتا تو میں تجھے اور کچھ پیسے دے دیے تو اللہ کی مسئلہ بہت خاص ہوتی ہیں بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا کیا کیا مسلاتے ہیں بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا بندہ اس مسلاتے کو کیا کھوم گے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہو اور کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے شہر ہو تمہاری نگاہ صرف ظاہر کے اوپر ہے میں انجام تک اس سیل کے اوپر نظر رکھتا ہوں اس کے انجام کے اوپر نظر رکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے خیر نہ ہو اور تم کسی چیز کو نہ پسند کرو تمہارے لیے خیر ہو ایک بڑی پیاری بات چوتھے پارے کے آخر میں ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ دوسرے سلوک کرو وہ آشر و من آسان پتر جان اللہ یہ خیمن کوئی عورت نکاح میں ہے ذرا زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن آپ چاروں طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ کر کے چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو اپنے سے الگ کر دیں کوئی دوسری لے آئے دوسری لے آئے لیکن خوبصورتی اگرچہ اس کے اندر نہیں ہے لیکن بعض چیزیں اخلاقی بہت ہی اچھی ہیں تو اگر کہ تم کو وہ پسند نہیں آ رہی ہے خسن و جمال والی نہیں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تو ہمارا ایک وعدہ ہے تم سے دیکھو جو کچھ مل جائے اس میں بھی پڑے گا رکھا اللہ فرماتا ہے سیرا مبین اور علمائے لوہت علمائے لح یہ بولتے ہیں کہ اصا جب ایسے مقامات پر آتا ہے جہاں پر واضح کا تذکرہ ہو تو وہاں پر یقین है ہوتا ہے یقیناً ایسا ہوگا وہ کا کہ ہو سکتا ہے اتا, اتا. رضا لگتا وہ ہو سکتے لیکن ایسے مقامات پر جب आता اتا, آتا ہے تو یقینیات کا فائدہ دیتا ہے اللہ پرمار ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو کسی چیز کو اللہ اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دے اس کا مطلب ایسا بتا رہا ہے کہ خیر کثیر ہونے والا ہے ایک چیز تم برداشت کرو پھر اس کے بعد دیکھو خیر کثیر کیسے دیتا ہو سکتا ہے اس, اس عورت کے اخلاق کی وجہ سے جس کو تم برداشت کر رہے ہو اس برداشت کی وجہ سے اللہ تبارک کو تنا تمہیں زبردست خیر سے خیر کثیر دے دے مال و غورت سے نواز دے نیک اولاد سے تمہیں نواز دے اچھا ایسا بچہ ہو جائے کہ اس بچے کی وجہ سے تمہاری عزت نیک نامی اور شہرت میں اضافہ ہو جائے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے تمہارے لیے آ کر کی کامیابی کا بن جائے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر ہم یقینا ہم خیر کا رکھ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلہ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانیں لوگ صرف ظاہر دیکھتے ہیں اللہ تبارک بتانا انجام تک پرپ نما رہتا ہے کہ انجام کیا ہے وہ ہوتا کا اور بندے کا کس میں فائدہ ہے کس میں ہو سکتا ہے کیول اور بھی ہے کہ چلیے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی تو مصیبت پر جزا فضا تو نہیں ہے وہ سبتے ہیں کہ نہیں یہ بتائیے یہ رضا دل قزا اللہ تبارک بتانا جو فیصلہ کر دیا اس کے اوپر راضی ہونا ہے یا تو نہیں راضی ہونا ہے رضا قضا کوئی مصیبت آ گئی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچہ مر گیا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی دکان چل گئی یا اور کوئی نقصان ہو گیا اب آدمی رضا قضا کرے یعنی اللہ تباہ کو تارا کے اس فیصلے کے اوپر راضی ہو گئے کہ میرے لیے اللہ کا یہی فیصلہ تھا میں اس پر راضی ہوں راضی ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ سوال اگر رو سکتا ہے تو پھر قضا پر راضی کہاں ہے قضا پر راضی کہاں ہے اگر رو رہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ رضا بالقضا الگ چیز ہے رونا الگ چیز ہے رو رہا ہے یہ صدمے کا اظہار ہے صدمے کا اظہار ہے جیسے ایک آدمی کہ داڑھ میں درد ہے دانت خراب ہو گیا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہتا ڈاکٹر صاحب ذرا دانت دیکھیے کل سے بہت پریشان کر رہا ہے نیند نہیں آئی رات بھر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ان کا دانت تو بالکل خراب ہو گیا ہے اب اس کے بعد اس کو دانت نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے دانت نکالتا ہے اب اس میں چیخ رہا ہے <laughs> چلا رہا ہے ڈاکٹر کو پورا بڑا رہا ہے ڈاکٹر کو بھی پورا بھلا بول رہا ہے لیکن جیسے ہی دانت نکلتا ہے اسے شپا ملتی ہے فوراً اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیسے کتنے ہوئے اب دیکھو ابھی جب تک دانت نکالا جا رہا تب تک تو جگہ مدا کر رہا تھا چل رہا رہا تھا چل رہا تھا لیکن جیسے ہی دانت نکال دیا گیا اب وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پیسے کتنے ہوئے لیکن عقلی طور پر راضی ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے میرے لیے بھلا کر رہا ہے لہذا وہاں جو سدمے کا اظہار ہے وہ رضا بالقضا کے منافی نہیں ہے گویا وہاں رضاء اقلی مراد ہے جیسا کہ یہاں ڈاکٹر کے مسئلے میں رضاء اقلی مراد ہے کہ عقلی طور پر وہ راضی ہے اگرچہ جسمانی طور پر وہ اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اے اللہ تم نے یہ مصیبت دی ہے اس پر تو میں راضی ہوں لیکن اس مصیبت کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی اس وجہ سے رو رہا ہوں مصیبت جو تم نے ناخی کی اس پر تو ہوں یہ ہے دلخذا لیکن اس مصیبت کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس وجہ <تصفح> <تصفح> سے میں رو رہا ہوں رونا یہ رضا دلخذا کو منافی نہیں لیکن رونے کی بھی ایک حد ہے جگہ خزانہ کرے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو بس ایک انتہائی اس کی بینڈ کر کے رونا نوحہ کر کے رونا چیخو پکار کرنا جنا فضا کرنا یہ بات ہے رضا بلخا کے منافی آنسو نکل پڑے رو پڑے آدمی یا اس طریقے سے سدمے کا ایک خاص انداز میں اظہار کر دیتے رضا بالخذا کے منافی نہیں تین ارکان ہو گئے چوتھا روپ اتبارک و تعالی نے ہر چیز پیدا کی ہے کے حلق میں اس کا کوئی شریک نہیں بہت ساری قوم اس میں گمراہ ہو گئی اللہ نے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا مثلا یہ قدریائی کو لے لیجئے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے تمام افعال کا خالق نہیں ہے بندے اپنے افعال کے خالق خود ہیں اللہ کو کوشش تھی ان کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی تنظیم کریں یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تمام افال کا خالق ہے تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے برے افال بھی پیدا کیے ہیں شہری بھی پیدا کیے زینا بھی پیدا کیا یہ ساری چیزیں سارے اعمال تو غلط چیزوں کا انتظار لازم آئے گا ذات باری کی طرف ان لوگوں نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ تبارک کو تارا بندوں کے افال کا خالق نہیں ہے لیکن ان کی مزاح ایسے ہو گئی جیسے نکل مکر باور کا تنویزہ بارش سے بھاگے پڑنا کے کھڑے ہو گئے ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی اللہ کے بارک وہ تعالیٰ بندوں کے پاس کا سالف نہیں ہے بندے خود اپنا سیل کر لیتے ہیں تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمی مومن رہے اور بندہ یہ کی کافر رہے اور وہ کافر ہی ہے تو گویا کہ بندے کی مشیت غالب آ گئی اللہ کی مشیت کے اوپر یہ اعتراض جب ان سے ہوا تو وہ کام ہو جائے اس میں पता پتا है कि उनका ان کا یہ موسم है غلط ہے اللہ जिस तरह تعالیٰ का طرح آدمیوں کا خالق ہے انسانوں کا خالق ہے اسی طریقے سے ان کے عملوں کا بھی خالق ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالہ کا تم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا ہے تمہارے افعال کا بھی خالف وہی ہے تم کو کیا ہے تمہارے, بھی ہے تمہارے کو بھی تمہارے کو دوسرا پیدا کیا ہے تو ایک قوم کو اس طرف چلی گئی اس طرح کی طرف کہ بندے کو اختیار مطلق ہے جو کچھ چاہے کرے اور اس کے مقابلے میں ایک سرکہ ہو تو جس کو جبریہ کہا جاتا ہے آج کل لوگ اسی ذہن کے ہیں کہ بندہ مجبور ہے محض ہے اس کی ندھان دیا جاتا ہے کہ ریشا کی محبت ری ہا چل رہی ہے ہوا کی ضرورت چنکا ہے اب بتائیے ہوا جس طرح اس, طرح اس تنکے کو لے جانا چاہے گی لے جائے گی کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہوا کسی طرف جا رہی ہے اور اس کی مخالفت کر کے وہ کسی دوسری طرف چلا جائے نہیں بلکہ ہوا جس طرف چل رہی ہے بالکل یہ پر جو ہے یہ پکا اسی طرف چلا جائے گا یہ فرقہ یہ بولتا ہے کہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے चोरी करता को अल्लाह की तरफ से जना करता तो अल्लाह की तरफ से ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से है बंदा तो मजबूर हालांकि ये बताने का इंकार है रूमी रूनी सूफी दूसरा है जलालुद्दीन रूमी। उसके साथ दफातिर है पढ़ना चाहिए हिजमत की किताब है जो अच्छी चीज उससे ले लो बतिया जो बेकार चीजें छोड़ दो दरअसल बहुत अच्छी किताब है पढ़ना चाहिए उसके, उसके अंदर बड़ी प्यारी बात लिखता है कहता है कि बंदा मजबूर नहीं है ये तो कुत्ते को भी मालूम है एक जानवर को भी कि अगर तुम पत्थर मारते हो कुत्ते को तो कुत्ता पत्थर की तरफ नहीं दौड़ता तुम्हारी तरफ दोड़ता है हालांकि चोर किसने पहुंचाई पत्थर से चोर पहुंचाई है پکڑنا چاہیے اس کو دوڑنا چاہیے پتھر کی طرف سے پتھر उसको اس کو چوک پہنچائیے لیکن وہ پتھر کی طرف نہ جا کر کے تمہاری طرف نہ پکتا ہے اس لیے کہ ٹرتے تو بھی معلوم ہے کہ پتھر مجبور ہے محض ہے انسان مختار ہے انسان تو اختیار ہے وہ مجبور نہیں ہے پتھر مجبور ہے انسان مختار ہے سوال یہ ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے, بھی ہے اور مجبور بھی ہے بھی نہیں کہہ سکتے مکمل اختیار ہے اس کو نہیں ایسا بھی نہیں ہے مکمل مجبور ہے ایسا بھی نہیں ہے کچھ مجبور ہے اور کچھ اسے اختیار ہے مجبور اس میں ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہو سکتا چاہے انسان چاہے کہ میں چھوٹا پیدا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا انسان چاہے وہ بڑا پیدا ہو بڑا بن کے پیدا ہو ایسا نہیں ہو سکتا انسان چاہے وہ خوبصورت ہو جاؤ نہیں ہو سکتا انسان چاہے کالا ہو جاؤ نہیں ہو سکتا انسان چاہے بوہرا ہو جاؤ نہیں ہو سکتا انسان چاہے تو مرد ہو جاؤ نہیں ہو سکتا انسان چاہے ہو جاؤ نہیں ہو سکتا اللہ کسی چیز میں اسے اختیار نہیں ہے تو پوچھا گیا تھا کہ اگر تقدیر کا مسئلہ ذرا بتائیے کہاں تک مجبور ہے کہاں تک بندہ مختار ہے تو انصاف دیکھا کہ ذرا ایک پیدر اٹھا لے ایک پیر اٹھا لیا کہ اب دوسرا پیر بھی اٹھا لیا کہ आदमी یہ کیسے ہو سکتا ہے مجبور ہے آدمی مختار ہے ایک پیر کو اٹھا سکتا ہے تو دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا بس है پیر اٹھانے میں تو گویا کہ من وزین انسان بینا ہے من وزیر اندر ہے من وزین مختار ہے اور من وزیر مجبور میں یہ تو انسان کی تمام صلاحیت تمام فیکلٹیز کہتے ہیں کہ ہم بینا ہے لیکن ہمیں خاص فاصلے گلاب کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس گلاب کو بہت دور رکھ دیا جائے تو ہم آنکھ رکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے برابر با, ہم بندا ہیں اور من وجین انڈے ہیں خاص فاصلے سے چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک خاص فاصلے سے اسی چیز, چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے یہی حال انسان کی تمام صلاحیتوں کا ہے وہ من وجین مختار ہے اور من ہے نہ تو مکمل اسے اختیار ہے اور نہ مکمل وہ مجبور ہے جبر کی بھی حد ہے اور اختیار کی بھی حد ہے ابھی اس کمپنی سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان ایک एक تک مختار ہے اور ایک حد تک مجبور ہے اچھا سوال کس پر ہوگا جتنا آپ کو اختیار دیا گیا ہے بس اسی کے بارے میں سوال ہوگا جس میں آپ کو اختیار ہی دیا گیا ہے اس چیز میں آپ سے پرشش نہیں ہوگی لاللہ لا یہاں تک کلانا پرما دیا جتنی اوشا ہے ہم اتنے ہی جب ان کو مکمل بناتے ہیں یہ آئے بھی بتا رہے ہیں کہ انسان مکمل مختار بھی نہیں ہے اور انسان مکمل مجبور بھی نہیں من مجھے مختار ہے اور من مجم مجبور, مجبور اختیار کتنا ہے رات پھر بھی تو اس کا نہیں ہے بنایا ہوا ہے اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے کیا کام اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی اس کی کوئی قدرت نہیں ہے جو کچھ ہے آپ گور کے دیکھیے تو سب کچھ اللہ تبارک وہ تعالیٰ کا ہے بنایا ہوا انسان کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ اختیار بھی نہیں ہے اس کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ کیا تو پانچ چھ گریا دے دیتا اس کو کوئی اختیار کا پتا نہیں تو گویا کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس تمام چیز میں بندہ بالکل مجبور ہے اب اختیار کتنا ہے اختیار کے بارے میں اتنا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے نا طاقت بدن کے اندر بدن کے اندر طاقت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے امکان کی رکھی ہوئی نہیں ہے طاقت بھی اس چیز کی اب اس طاقت کو خیر کی طرف موڑ دینا یا شر کی طرف موڑ دینا بس اتنا ہی اسے اختیار دیا گیا مثلا آنکھ ہے بنائی ہوئی اللہ کی اس کے اندر جو دیکھنے کی قوت ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اب اس طاقت کو آخ اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ کے اندر اللہ نے قوت رکھے دیکھنے کی اب اس سے آپ غلط چیز بھی دیکھ سکتے ہیں اور اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں اس طاقت کو موڑنا توجیہ تا کا علا غیر اور شر بس کتنا ہی اختیار ہے بندے ان طاقتوں کو چاہے وہ خیر کی طرف لو ہوتے چاہے وہ شر کی طرف یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ اللہ کا بنا ہوا ہاتھ کے اندر اللہ نے اللہ نے طاقت رکھی ہے اب صرف اس ہاتھ کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے اس کو آپ اچھی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بری چیز کے لیے استعمال کر سکتے طاقت طاقت کو متوجہ کر دینا خیر اور شر خیر کی طرف یا شر کی طرف یہی اختیار ہے کتنا دیا گیا اور اسی تعلق سے ہوگی اس لیے کی اس کو مثال سے آپ سمجھ لیجئے پوری گاڑی بنائی ہوئی کسی کی ہے یہاں تک کہ ہینڈل بھی بنایا ہوا کسی کا ہے صرف آج اس کو صرف اس کو گھما رہے ہیں اس گمانے کی وجہ سے آپ جن کے جاننے میں جائیں گے یہ صرف گھمانا اس کو آپ سمجھ لیجئے صرف اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ ہے بکی آپ کو کچھ بھی نہیں پوری جو کار بنی ہوئی اسٹیئرنگ سے لے کر کے بھیل تک ساری چیزیں وہ بنانے والا کوئی لوگ ہے صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہینڈل کو دائیں بائیں پیر یا شہر کی طرف موڑ رہے ہیں تب یہی موڑنے کی طاقت اللہ تبارک کو تعلق ہے آپ کو دے کے اختیار کے رکھا ہے چاہے موڑ طاقت دوسری کی دی ہوئی صرف اختیار دیا ہے آپ کو کہ اس اختیار کو آپ سیر کی طرف موڑ دو گاری کو یا بہت اچھی تبصیل ہے اور اسی اختیار کے اوپر اللہ تبارک بالا آپ سے کوشش کرے گا بپیہ انسان کس طرح میں کچھ بھی نہیں ایک वाकया कहीं पड़ा था बड़ा प्यारा वाक वाक्या है एक खातून के दाढ़ में बहुत दर्द थी बहुत दर्द अल्लाह तैसी मुसीबत पर मुझे मुबतला कर रखा है कई दिनों से खाना नहीं खाया जा रहा है मुंह सूज करके उक्का हो गया है रात दिन नींद नहीं आ रही है ये परेशानी अल्लाह को मुझे ही देनी थी बुढ़िया बोल रही डॉक्टर बोल रहा है बड़ी भी कैसी अल्लाह की ना शुक्री है आप कितनी उम्र है आपकी बुढ़ी अस्सी साल की हूँ दाढ़ के दर्द से पहले बचपन में जवानी में और अब तक इसी दाँट पे अल्लाह की कितनी नहमतें तुमने कुचल कुचल कर खाई है, है? اور اب تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو آپ کے اندر تو لگی تقدیر کا فکوا اور اللہ تبارک مطالعہ سے فکوا کر لیں ان باتوں کے ذریعے اللہ کی کتنی نعمتوں کو چڑا چڑا کر کے تم نے پیٹ میں ڈالا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کی نعمتوں کو تمہاری نظر نہیں ہے تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو تم تقدیر کا چیکوا کرنے لگے تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی نعمتوں کو پتے کش ڈال دیتا ہے اور صرف اور صرف جس چیز میں مبتلا رہتا ہے وہی چیز اس کے سامنے رہتی ہے اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھ لیں کہ مصیبت آئے تو آپ صبر کریں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت آپ کے اوپر نازل فرمائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں مومن دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے اور اگر نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے صبر کے بارے میں ان اللہ اور شکر کے بارے میں بولتا ہے شکر تمن تمہیں کرنا شکر کی صبر کرتا ہو اور نہیں شکر تم لاس ہی کر نکو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ادا کروں گا ارے اس सबसे बेहतरीन मिसाल एक छोटा बच्चा है तकलीफ को अगर आप समझना चाहें और मुसीबत और राहत को अगर अच्छी तरह आप समझना चाहें तो एक बच्चे से आप सबक ले सकते हैं बच्चा कोई शराह करता है मारोती गलत देखते हो मारतीयों बच्चा भागने के बजाय उसकी गोद में घुसता जाता है मार रही है उसको मार रही है और बच्चा भागने के बजाय उसकी गोद में घूसता जा है जितना मार रही है बच्चा उसकी गोद में घुसता चला जा है دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ بچے تو اچھی طرح طریق اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ جو مار رہی ہے نا اب محروموں کا مظاہر صرف کس کی آگ میں تو اللہ تمہارے کو تعالی کے بارے میں آدمی کیوں نہیں سوچتا بچے سے سب کیوں نہیں لیتا مصیبت آتی ہے تو دھب رہے گا بچے کو है کہ مار رہی ہے ماں اس کی لیکن شکا کتنے کر رہا اس کی بورڈ میں گھستا جا رہا ہے تو اگر کوئی مصیبت آئے تو اور اگر اللہ نعمتیں دے تو نعمتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو ایک بڑا ہی نقطہ آج یہاں پہ یہی نقطہ لے کر کے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ کبھی ہم کسی کو دے کر ہیں اور کبھی ہم لے کر ہیں کسی کو بہت زیادہ دولت دے دینا یہ ہماری رضا کی دلیل نہیں ہے اور کسی سے سب کچھ چھین لینا یہ ہماری ناراضگی کی دلیل نہیں ہے ہم لے کر ہیں اور کسی کو دے کر آسماتے بڑی پیاری آئے اور اس آیت کی تفسیر میں بڑا پیارا واقعہ اور بڑی پیاری تمسی آج لے کر جاؤ اللہ کا بارکالشاد فرماتا ہے فلم ابوا بکاس جب جن چیزوں کو یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا ان چیزوں کو جھول گئے کیا ہونا چاہیے تھا اللہ تبارک کالا روزی کے دروازے بند کر دیتا لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے فتح آ رہی باقاعد کلنی چاہیے ابھی کا سزا تھا تو اس کو ہم نے دو کروڑ دے دیے فتح آ رہے ہی باقو شرارت کرنے پر شرارت کرنے پر ہم نے اس کو تمام نعمتوں کے اس کے لیے دبان کھول دیے جو کچھ جب دیا گیا اس پر وہ اترا لگے ناچ کرنے لگے خزنہ ہم تو اچانک ہم اس کو پکڑتے ہیں پیغاز موبلی حیران و پریشان املاس جانتے کس کو تو اسی سے املیف ہے اسی سے تلویف ہے معاملہ مجھ سے رہی ہے کیا ہو گیا اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں میں گھر میں چوہا बहुत परेशान किए हुए साहबे खाना को साहेब खाना को बहुत परेशान किए हुए क्या करीना जिमला में एक वाक्य पढ़ा था पढ़ा होगा आपने उसमें एक आदमी एक नासिक के यहां नासिक कहते हैं ईसाई जाहिद को ईसाई मोलवी को ईसाई पादरी को उसके यहां मेहमान हुआ खाना खाने के बाद दोनों जब सोने लगे तो कहा कि हालात बताइए आप अपने अरे हालत क्या बताऊं मेरे घर में बहुत बड़ा चूहा है मैं तो बहुत कम हूं कहा कि क्या करता है अरे क्या खाना कहीं भी रख दो वो चूहा उस खाने को खराब कर देता है कपड़े रखो कहीं काट देता है कहा कि पकड़ने की आपने कोशिश नहीं की पकड़ने की तो कोशिश की मैंने मैंने एक अजीब चीज देखी है कि वो कहीं भी रहे और मैं उसको हूं तो घूम फिर करके एक जगह पर जाता है और वहां से बहुत तेज जंप लेता है और, है और उसकी जंप देखने के काबिल होती है अच्छा ऐसा हमेशा होता है एक जगह से जंप लेता है स्पॉट बताओ ताकि स्पॉट ये है ताकि खो दो यहां खजाना है खोदो यहां खजाना है खोदा गया तो संकुल बहुत अलग था बताने का मकसूद यह है कि आदमी का जब जेब आदमी की जेब गर्म रहती है तो आदमी की परवाह बहुत लंबी होती है आदमी की सोच आदमी की समझ पैसे के अंदर बहुत ताकत होती है, है। बहुत पावर होता है देखो चुहा वही जाकर ही लेता था पैसे पैसा आदमी को काम कर देता है जिमा काम कर देता है आदमी तो چوہا ہے پورے گھر والوں کو پریشان کیے ہوئے اب تازہ خانہ کیا کرتا ہے اسے ایک کپس لاتا ہے پنجرا لاتا ہے اور وہ گھر میں رکھ دیتا ہے اور اسی کے گھر میں پنجرا ہے اس پنجرے کے اندر توتا رکھا ہوا ہے توتے کو بھی روز مرچیں دیتا ہے وہ امرود دیتا ہے وہ ناشپاتی دیتا ہے وہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پنجرے میں رکھ دیتا ہے जलेबी रख देता है और बहुत सारी चीजें रख, रख देता है फल फ्रूट रख देता अब बताइए ये पिजरे में जो तोता रखा हुआ है इसको जो नेमत खाना देता है दिल की खुशी के साथ है या रजामंदी के साथ खुशी के साथ है, है नारजामंदी के साथ नहीं दिल की खुशी के साथ है अच्छा अब यह चूहा जो परेशान किए हुए है इसके लिए भी पिजरा है और तोते तो जितनी नेमतें देता वही नेमतें इस के अंदर भी रख देता سوہا آتا ہے چلتی ارے بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں فوراً بھجتا ہے اور جب گھستے ہی جو کپڑ کا جو پنجرے کا شکر گنتا ہے تو یہ کیا ہو گئے پیسہ ہوں مبنی سن اچانک شکر گنتا ہے اور شکر گرنے پر فوراً ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا آپ फिर बच्चे क्या करते हैं उस پڑے کو اٹھاتے ہیں اور باہر لے जाकर کر کے دو مار دو مار اور بالکل چوہے کو مار دیتے باہر بھینک دیتے اب دیکھیے نعمتیں چوہے کو بھی دی گئی ہیں اور نعمتیں توتی کو بھی دی گئی ہیں نعمتیں ایک سار ہیں لیکن توتے کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ صاحب خانہ کی دل کی خوشی کے ساتھ دی گئی ہیں اور دل یہ روڈے کی گئی ہیں وہ دل کی رضا بندی کے ساتھ نہیں ہے دل کی نا کے ساتھ ہے ایسے ہی اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو ضروری نہیں اس میں اس کی رضا ہو اور کسی سے نعمتیں چھین لے تو ضروری نہیں کہ اس میں اس کی نارضا نارضابندی ہو کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے دے دے کبھی تو آدمی کو اس پر انترار دیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہو اور ہار ہی چو رکھا ہو بہت برا حال ہوتا ہے جب چوہا پس جاتا ہے کپس کے اندر پیدا ہوں مبلیسون کی سچی تفسیر اگر آپ ریڈی ہو تو چوہے کا واقعہ ذہن میں رکھیں گے آئے پوری کی پوریات آتی نگاہیں آ جائے گی پرم مانس مادی پتہ ابوابت الشری ہتھائی کرا پیدا ہوں مبلسون ایک آخری نقطہ دہی کے تعلق سے بڑی بات ہے ایک شخص جو ہے قدیم تقدیر کے مسئلے کو اور واضح طور پر سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ اور یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے میرا خیال ہے کہ احسام یا ابو احسام ہے غالباً شاطبین ہے یا کون ان کے پاس ایک قدری آتا ہے کہتا کہ حضرت ایک سوال ہے پوچھو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بولے ٹھیک ہے سمنی سم بولے ٹھیک ہے के अंदर शरू शरहु तहां शरुलाहाल नकली एक कदरी आता है एसाम के पास याबू असाम के पास कहता है कि एक सवाल है आपसे मैंने क्या सवाल है कहा कि भला ये बताइए कि अगर मुझे उसने किसी चीज से रोक दिया ये काम नहीं करना बराबर ठीक है اور مجھے ضلالت کے اندر ڈال دیا اسی لیے گمراہ کر دیا مجھے پھر اگر وہ مجھے عزاب دیتا ہے تو منصف ہے ہو ہے وہ ہی مجھے روک دیتا ہے اور وہی مجھے گمراہ کرتا ہے اور وہی مجھے عزاب دیتا ہے تو منصف کرتے ہوا وہ ہو. سامنے بہت پیارا جواب دے. وہ جواب دے کر کے جاؤ بہت پیارا جواب دے. اسے اچھی طرح یاد کر لو جواب دیتے ہیں کہ یہ بتا کہ ہدایت اللہ کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ ہی کی چیز ہے نا ہدایت چیز ہے بولے ہر ہاں چیز ہے بولے اللہ کی ہے نا اب جب اس کی چیز ہے تو جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ ظالم تیرے گا ارے بھائی یہ موبائل میں میری ملکیت ہے میں چاہوں تو آپ کو دوں یا آپ کو نہ دوں دوں تب بھی ظالم نہیں ہوں نہ دوں تب بھی ظالم نہیں ہوں الحمد للہ اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو سوالات کی چٹیاں بھیج دیں تب کوئی اعلانات وغیرہ ہیں دوسرے اس کے علاوہ تب ان شاء شیخ صاحب کا آخری درس ہوگا اللہ تعالی کی توفیق سے اور بدھ کو جو ہے مغرب کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ شیخ صاحب یہاں سے روانہ ہوں گے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ صاحب کے لیے آپ ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہیں علم کے لیے عمل کے لیے تمام چیزوں کے لیے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل کا جو درس ہے وہ آخری درس ہے اور پھر اس کے بعد جو ہر پیر کو شیخ ابو سعید عناط الرحمٰن عثمان کے جو وہاں پر بخاری کے درست ہوتے ہیں وہ ان اللہ تعالیٰ اگلے پیر سے پھر شروع ہوں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے جو پروگراموں کی تعلق سے جو ہے جو اس سے پہلے بھی جو بتایا گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے سارے کام کو انجام دیتے رہے سوال یہ ہے کہ اس کتاب ابھی کا نام بتائیں جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دنیا میں جو چاہے لے لو قیامت کو میں تمہاری مدد نہ کر پاؤں گا روایت مسلم شریف کتاب المان کی ہے آپ نے فرمایا کہ خاطمہ دنیا میں جو چاہے سلیمی معاشی جو کچھ مانگنا ہو دنیا میں مانگ لے اگر میرے پاس استطاق تو میں دے دوں گا قیامت کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا یہ بات مسلم کی ہے کتاب المان کی خرابی میرا خیال ہے اگر میرا حافظہ غلطی نکلا تو غالبان عبداللہ بہرحال یہ تو میں نے باپ بتا دیا ہے کتاب المان میں پہلے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں مسلم ہے اور سوال ہے ریگارڈنگ شبان شب بارات کے تعلق سے اگر بارات اور کچھ کہنا چاہیے اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کا اصل میں کیا ہے لوگوں نے وہ جو لہلتو قدر ہے اس کو غلطی سے یہ شاہبان کی پندرہویں رات समझ سمجھ है ہے غلطی یہاں ہوئی جہاں تک روزوں کا تعلق ہے کہ بھئی اس دن کو روزہ رکھا جائے روزوں کے تعلق سے تو کوئی صحیح روایت نہیں ہے جہاں تک رات میں جاگنے وغیرہ کا یا عبادت کا تعلق ہے تو بھئی رات میں کچھ جاگا جائے یا نہیں تو تمام کی تمام روایتیں اس تعلق سے صحیح ہیں علامہ البانی کے بارے میں میں نے پڑھا کہ افطار پیپر نکل کر میگزین نکل اور اس کے اندر ایک حدیث کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے لہذا اگر وہ حدیث حسن ہے تو کچھ عبادتیں وغیرہ کی جا سکتی ہیں بقیہ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے میری تحقیق کے مطابق تمام روایتیں صحیح ہیں کوئی خاص عمل کرنے کا اس کے اندر جو ہے ثبوت نہیں ملتا اور روزے کا تو ثبوت ہے ہی نہیں بقیہ اس رات کو جو ٹنٹ دنٹ کیے جاتے ہیں خاص طور سے بریلویوں کی طرف سے یہ تو کفر کی حد تک اور شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں لوگ لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آدمی محفوظ رکھے نہ جانے کیا کیا بدعتیں کیا کیا شرک اور کیا کیا خرافات ہیں ان شرکیات اور کفریات اور خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سر کے اندر بسیہ یہ ایک عنوان ہے انشاءاللہ شاء اللہ شب بات کر کے بہت پیارا عنوان ہے یہ اس کے اوپر ان کبھی اگر حیات رہی تو اس پر بہت انشاءاللہ اللہ روشنی ڈالیں گے اور تمام پہلوؤں سے انشاءاللہ شاء اللہ جدہ دعویٰ سینٹر کی طرف سے شیخ صاحب کا اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل بھی آپ شیخ کے درد میں شریک رہیں کل جو ہے ان شاء شیخ کا آخری درد ہوگا